السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا مفتی صاحب اور حاضرین محفل جی میرا سوال ہے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں ہماری مسجد میں جب بھی جماعت ہوتی ہے اس کے بعد وہ سرت فتح پڑھتے ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی لوگوں نے ابھی نماز میں پوری پری ہوتی ہے اور ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے کیا یہ جائزہ فتح پڑھنے ہر نماز کے بعد یعنی کرتے دعا پڑتے کر اوچی ختم ہے جی اصغر علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نمبر پہ تو یہ ہے کہ اگر جماعت کے بعد ہوتا ہے تو پھر تو جو بعد میں آیا اس کو پہلے آنا چاہیے غلطی اس کی ہے جو آیا اور نیچی سے ہم ان کو روک رہے ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں چونکہ ہم بعد میں آئے لے تم نیچی نہیں کر سکتے تو اس لیے جو بعد میں آتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی وقت پر آیا کرو لوگوں ایک سے نہ روکیں تو چونکہ جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں ان کو تو کرنا چاہیے تو کلمہ شریف کا ذکر سنت سے ثابت ہے اس طریقے سے اور اذکار بے شمار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلند سے بھی ثابت ہیں آج بھی ثابت ہیں تو اب میرے بھائی یہ تو نہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا پر آدمی کہے جی تم اذان نہیں دینا میں نور پڑھنے لگا آ, چونکہ میں لیٹ آیا ہوں میں نے ابھی سنر है ہے یا میں آ, یہ نہ آپ ازان نہ دیں ازان تو بلند باز سے ہوتی ہے تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ عام وقت پہ لگ پڑتے ہیں اور اس وقت نمازی نماز پڑھے تو نہ جائزہ ان کو منع کرنا چاہیے لیکن اگر جماعت کے بعد جماعت کے بعد تو سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں سوئے ایک دو آدمی کے جو جان بوجھ کے لیٹ آئیے یا کسی مجبوری سے لیٹ ہو جائے تو ایک آدمی کے لیے آ, نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ اس کو بھی وقت پر آ کر ان کے ساتھ فاتح شری میں اور آ, آ, ذکر میں شامل ہو جانا چاہیے کیونکہ آ, اللہ جل کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھڑے بیٹھے لیٹے ہما وقت رب کا ذکر کیا کرو تو رب کا ذکر آہستہ بھی جائز ہے بلند سے بھی جائز ہے کبھی بلند سے بہتر ہوتا ہے کبھی آہستہ سے بہتر ہوتا ہے ریا نہ ہو اور جان بوجھ کے کسی کو تنگ کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر تو بلند سے بہتر ہے ان چیزوں سے خوف ہے تو پھر آہستہ سے بہتر ہے جی دعوت اسلامی بوائے